جی فرمائیے سر, ہاتھ پہ ہاتھ یہ بغیر بیعت ہو جاتی ہاں ہاتھ پہ ہاتھ یہ بغیر بیعت ہو جاتی ہے ہاں اصل میں دیکھئے اس کو کہتے ہیں تصوف میں طریقت میں بیعت عثمانی مثلا کوئی شیخ کہیں دور رہتے آپ ان کو خط لکھیں یہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اور وہ آپ کو بیت کر لیں اور شدرہ بھیج نے اپنا مگر ان میں وہ چاروں خاصیتیں موجود ہوں جو حضرت فاضل بریلوی نے فتح و افریقہ میں لکھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ضرورت کے مطابق علم یعنی جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے بغیر کسی مدد کے قرآن و سنت میں تلاش کر کے آپ کو بتا دے پھر اس کے بعد تقوی پرہیزگاری پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ اتصال کے ساتھ حضور علیہ السلام تک پہنچ رہا اس کا شیخ پھر اس کا شع پھر اس کا شہ حضور علیہ السلام تک پہنچ رہا ہوں. یہ چار شتیں موجود ہوں تو یوں غائبانہ بیت جائز ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلاۃ و نے کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ پندرہ سو صاحبہ کرام علی مریدوان حدیبیہ ایک وادی ہے ایک جگہ ہے وہاں قیام فرمایا اور حضور علیہ السلام نے اپنا نمائندہ اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا مکہ والوں کے پاس وہ ان سے مذاکرات کریں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ دیکھیے ہمارا ارادہ یہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے واقع ہمارا ارادہ لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے ہم احرام باندھ کے آئیں نیت بھی کر لی ہم خالی خانے کعبے کا طواف کریں گے صفا مروا کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے اپنی تلواروں کو میان سے نہیں نکالیں گے یہ سارے معاملات لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ شریف پہنچے ان کے سرداروں سے آپ نے معاملات اور میٹنگ کی اور ان سے مذاکرات کی انہوں نے منع کر دیا اور ایک بات تو اس میں خاص یہ ہے انہوں نے کا عثمان جب تم احرام باندھے ہوئے اور آئے ہو تو تمہارے نبی اور ان کے اصحاب کو تو اجازت نہیں ہے اب تم آ گئے تو تم طواف کر لو تو حضرت عثمان غنی فرمانہ جب تم ہمارے آقا کو اجازت نہیں دے تو میں کیسے طواف کروں ٹھیک وہ نہیں کیا انہوں نے طواف اور کابے کو چھوڑ کر کے آ کہ وہ نہیں مان رہے یہاں ان کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی تو ہمارے یہاں سیاست تام بھی آدھی سے موجود دیگر جگہ سو صاحبہ کرام کو یہ ہوا کہ کہیں اگر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا تو ہم جب تک دم میں ان سے لڑے ایک ببول کا درخت تھا اس کے نیچے حضور علیہ السلات و سلام جلوگر ہوئے اور سب نے حضور سے بیت کی سب بیت کرتے جا رہے کی اور ان بیعت کرنے والوں کی اور صحابہ کرام علی مریدوان پر فضیلت بھی بتائی گئی جو بیت رضوان میں شامل جب سب بیت کر چکے تو یہ بڑا حیرت انگیز واقعہ ہوا حضور علیہ السلام ہے اور یہ شرف ایک جزوی طور پر سوائے حضرت عثمان غنی کے کسی کو حاصل نہیں اور یہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا حضور کو پتہ ہی نہیں تھا وہ زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے ورنہ بیعت کیوں ہوتی تو یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان کے مطالع فرما چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہیں یہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرما میں عثمان کی بیت کرتا ہوں اور اس بیت کا نقشہ رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، إن إنما اللہ. میرے حبیب جنہوں نے یہ بیت کی ہے یہ تمہارے ہاتھ پہ بیت نہیں کی انہوں نے تو اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی اور اس کے بعد فرمایا فوقیم اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ کا دست قدرت تو اس دلیل سے اگر کوئی شیخ غائبانہ اپنے مرید کو بیت کر لے تو اس کو اس کو طریقت اور تصوف کی اصطلاح میں بیت عثمانی کہا جاتا ہے یوں بھی اس کو اپنے پیر کا گویا فیض مل سکتا ہے اور کون سا تھے پرانے آپ رمائیے